Uh, حیدر آباد والوں کی جانب سے یہ سوال ہے کہ شاہ صاحب آپ ٹی وی پر کوئی پروگرام کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہوں جو آپ کی محفل دوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے hmm, باشاء اللہ پتا نہیں حیدرآباد والے یہاں موجود ہیں یا نہیں اب مجھے بتائیے جنہوں نے یہ پوچھا حیدرآباد والوں نے سب سے پہلے تو کیا ٹی وی کے غرض و غائد جو ہے وہ اسلام ہے دین پھیلانا ہے ٹھیک میں ان سے ملا ہوں اے آر وائی والوں سے گھر جا کر ملا ہوں شکایتیں میں نے کی کہ آپ کے پاس پروگرام غلط آتے ہیں ذاکر نائک کو آپ ٹائم دے رہے ہیں اور ڈاکٹر پورے سرار کو آپ وقت دے رہے ہیں جو لوگوں میں بدعقید ہی پھیلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ مجھ سے کہنے پھر آپ کیوں نہیں آتے اچھا میں نے کہا چلیے میں آتا ہوں مثلا میں پردے پر تقریر کر رہا ہوں آپ کی ٹی وی میں بیٹھ کر پھر آپ کا میزبان کا ہم یہاں بریک لیتے اور بریک لینے کے بعد ایک خاتون آئی چھو سے بال پھیلا کر کے جناب ناچ رہیے کیا یہ شمپو کا ایڈورٹائز چلا تو تکری کا کیا بنا میرے بتائیے میں کر رہا ہوں پردے بے تکری آپ شمپو کے ایڈورٹائز چلا کر بال کھول کر خاتون آ جاتی ہے کیا اور اس کے بعد آپ جائیے ذرا دیکھیں سے ٹی وی کا حال وہاں جا کر ایک تو یہ کمبت ریکارڈنگ کرنے والے گھنٹوں بٹھاتے ہیں یہ مولوی اور عالم دین کی تزلیل پھر یہ کہ بغیر میک اپ کے ریکارڈ نہیں ہوگا ہاں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بڑا مرقع مسجد آدمی نظر آتا ہے ٹی وی میں ہاں؟ کسی ہفشی کو بھی بٹھا دیں تو ایسا لگا کہ بڑا خوبصورت آدمی بٹھا دیا سمجھے اور یہ میک اپ کون کرتی ہیں یہ لیپا تھوپی جو ہے یہ عورتیں کرتی ہیں وہاں بھائی مجھ میں تو یہ سکت نہیں اور میں اس کو جائز بھی نہیں سمجھتا میں اس معاملے میں حضرت اللہ مولانا محمد اختر رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ پر عمل کرتا ہوں کہیں اگر میری مووی بن جا آ جائے تو میں اس سے بیزار ہوں نہ میں اس کا کوئی ریکارڈ رکھتا ہوں اور نہ مجھے اس کا کوئی شوق ہے جسے جس پوچھنا ہے مسئلہ آ جائے مسئلہ بتا دیتا ہوں ٹھیک دی؟ اچھا ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ میں تو آپ مجھے الگ کمرے میں بٹھا دیں لوگ سوال کریں اور مجھ سے جواب لے لیں ضروری تھوڑی کہ میری فوٹو یہ آپ دکھائیں اگر آپ کو واقعی مذہبی پروگرام کرنا ہے اس کے تقاضے پورے کریں اور فورن لائن میں مجھے لے لیں جو سوال کرتا جیسے اب ہم دے رہے ہیں اس طریقے سے میں جواب دے دوں گا میں نے منع تو نہیں کیا ان کو لیکن یہ کہ مجھے ٹی وی پہ آنے کا نہ ذوق ہے نہ شوق ہے نہ میں جائز سمجھتا